الحمد لله. الحمد لله ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتبكل وليه والعوذ بالله من شروض أنفسنا ومن سجئات أعمالنا من يهده الله فلا مزل له ومن يزلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لا ونشهد أن نكيدنا هم أولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مزيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما بارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك هميد مجيب أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكم فيها ما تشهي أنفسكم بلكم فيها ما تدعون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 تقاضے نہیں ہیں کوئی اس کی ضرورتیں نہیں ہے کوئی اس پر احوال نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے مٹی کی جی خطر مٹی سے جی بنا مٹی میں جی آ کر فنا ہو گیا حالانکہ ایسی بات ہرگز نہیں ہے انسان موت کے بعد کن کفیات سے گزرتا ہے اور انسان پر موت کے بعد حالات کیسے آتے ہیں میں آج کی مجلس میں بڑے اقتصاد سے اس کو سمجھاتا ہوں یہ مضمون سمجھانے کے لیے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 الحمدللہ للہ اللہ احیانا بادما اماتنا اب عجیب بات یہ ہے کہ ہم سوئے ہیں مرے تو نہیں ہیں اور صبح اٹھے ہیں زندہ تو نہیں ہوئے اور دعا کے کلمات کیا ہیں الحمد اللہ بسم کا اموت و احیاء. اے اللہ میں تیرا نام لے کر مرنے لگا اور تیرا نام لے کر پھر زندہ ہوں گا وہ سوال یہ ہے کہ جب مرنے نہیں لگے سونے لگے ہیں تو پھر اموت و کیوں بولا ہے اب اگر ام سمجھ آئے تو پھر انامو سمجھ آئے بظاہر یہ ہے کہ دعا کے کلمات یہ ہونے چاہیے تھے اللہ بسم کا انام و اللہ میں تیرے نام سے سوتا ہوں تیر نام سے بیدار ہو جاؤں گا اور جب نیند سے اٹھتے تو دعا مانگتے الحمد اللہ اللہ جی خزانہ بادام اللہ تیرا شکر ہے کہ آپ نے مجھے نیند دی تھی اور پھر آپ نے بیدار کر دیا حالانکہ یہاں نیند کا ذکر ہی نہیں ہے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 تیرا رب کون ہے تیرا نبی کون ہے تیرا دین کیا ہے جب جواب یہ دے ربی اللہ میرا رب اللہ ہے نبی جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جی نی اسلام اور میرا دین اسلام ہے مناد منسما من پھر آسمان سے ایک پکارنے والا آواز دیتا ہے پشتا پکارتا ہے نا اس کو جنت کا بچھونا دو السو لہو من الجنا اس کو جنت کا لباس دو وقت ہو لہو بابن این وقت ہو لہو بابن انا جنت کی طرف والا دروازہ کھول دو آدمی اپنی قبر میں ہے جنت میں نہیں ہے قبر میں جنت اوپر ہے تو قبر اور جنت کے درمیان جو دروازہ ہے یہ دروازہ کھولو فیاتی ہے منتی بے حاور پھر جنت سے خوشبو اور جنت سے ٹھنڈی ہوا اس کی قبر میں آتی ہے اور پھر فرشتہ کہتا ہے نم تنومت کنوت اب سوجا جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی یہ مرا ہوا ہے سویا ہوا تو نہیں ہے لیکن فرشتہ کہہ رہا ہے سوجا تو اس کو تو یہ نہیں کہنا یہ نم کنو مت جا مرجا نم سوجا تو جب سونے لگے تو اللہ مباح تو اور جب مرنے لگے تو پھر نم اس کا معنی ہے کہ حدیث مبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیند پر موت اور موت پر نیند کا لفظ استعمال فرمایا تو فریش کیا کہتا ہے نم کا نو آج سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے میں کئی بار طلبا کے دوران سبق بتاتا ہوں کہ مجھ سے طالب علم نے ایک حدیث کے دوران سوال کیا جب تقسیب المسائل کا سبب تھا دورے کا تو دیان کے عنوان پہن سوتی بھی ہے کہ پہلی رات دلہن سوتی بھی ہے ترجب اس کو تو میں نے سوتی ہے لیکن اپنے کام اور اعمال مکمل کرے اس نے کہا تمہارا رب کون ہے نبی کون ہے دین کیا ہے اس نے کہا ربی اللہ نبی محمد صلی اللہ الدین اسلام اپنے کام پورے ہو گئے نم اب سو سوجا تو میں نے کہا سوتی ہے لیکن اپنے احمان سے فارغ ہو اس کے بعد سوتی ہے اب جو میں لفظ سمجھانا چاہتی تو اس کو سمجھے فرشتے نے یہ نہیں کہا نم سو سوجا بلکہ یہ کہا دلہن کی طرح سو سوجا یہ الفاظ نبوت ہے عام بندے کے نہیں لفظ یہ کلمات مصطفیٰ ہے میرے اور آپ کے نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی مسئلہ سمجھانا چاہتے ہیں تبھی تب تو لفظ عروس استعمال کیا کیا اتنا کہہ دینا کافی نہیں تھا سو جا کیوں کھا کے دلہن کی طرح جا یہ لفظ عروس اور لفظ دلن کیوں لائے یہ جو پیغمبر نے تشبیح دی ہے اس کے سونے کو دلن کے سونے کے ساتھ اس کے معنی کو مسئلہ سمجھانا چاہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم الفاظ نبوت میں کس قدر بلاوت ہے اس پر تو اربوں کو بھی تعجب ہوتا ہے دنیا کا سب سے فصیح ترین کلام قرآن کریم ہے اور اس کے بعد فصیح کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ مبارک ہے ان سے زیادہ کن کل کے کلام میں فصاحت و سکتی ہے اندازہ فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ سوجا جیسے دلہن آپ ایک بات کا کی اہتمام کیا کرے میں نے گزشتہ بیان میں بھی کہا تھا کہ بیان کے دلہن پیچھے نہ دیکھا کرے یہ میں اپنی بادی کرتا فر بیان کی بات کرتا ہوں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 مجھے شیخ حاجی صاحب سے ملا ہے جناز بغدادی سے نہیں ملتا میرے شیخ وہ نہیں جو بہت بڑے ہیں میرے شیخ وہ ہے جو ان سے چھوٹے یہ بات ہمیں سمجھ نہیں آتی میں ایک مرتبہ راہل پنڈی قریب حسن اب گیا تو ٹیکسلا وہاں سے قریب ہے حضرت محنب صاحب دامد بتکاتہ خان محمد رحمت اللہ لے کے اجل خلافا میں سے ان کی خدمت میں میں گیا میں نے بیٹے کو فون کیا کہ حضرت ادھر ہی ہے ایک ادھر ہے تو میں نے کہا میں ان کی زیارت کے لیے آنا چاہتا ہوں ان کا واپسی فون ہے کہ اب ناشتہ بھی ہمارے پاس کریں گے میں نے کہا ٹھیک ہے میں جب حضرت کو ملنے کے لیے گیا تو وہاں علماء کو میرے آنے کا پتہ چلا تو بہت سارے علماء مجھے ملنے کے لیے آ گئے. تو میں حضرت کے پاس اللہ ہوا ہے مسئلہ میں بیٹھا ہوں جب تک میں بیٹھا تھا مجھے ابھی تک یاد ہے کہ مجھے ملنے کے لیے کون آئے ابھی تک مجھے نہیں آیا میں حضرت کے ساتھ بات کرتا تھا ناشتہ بھی کیا جب وہاں سے اٹھے باہر تھا مجھے چھوڑنے کے لیے گئے جب تک وہ مجھے چھوڑنے کے لیے گئے میں نے کسی کو نہیں دیکھا وہاں سے مسافر کیا اور گاڑی میں بیٹھ لیا مجھے میرے ساتھ گارڈ اور ڈرائیور سننے کا استاد یہ آپ ملنے کے بولوں میں آئے ہیں میں نے کہا آج میں ان کو نہیں دیکھوں گا آج میں کسی کو ملنے کے لیے آئے تو میں اپنا وقت ذائقہ کروں ہمیں جس نے ملنا ہم تو پوری دنیا میں گھومتے جس کا ریچ ہے ملنے جب کسی بڑے کی مجلس میں جائیں تو آج سارا وقت میں حضرت کر دوں گا اس کے بغیر استفادہ نہیں ہوگا جم کے پاس چلا گیا یہ دیکھتا رہا مجھ سے مسافر کون لیتا ہے تو پھر بڑے کے پاس جانے کا مجھے فائدہ کیا میں باہر جا کر مسافر کرواتا ہوں یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھ لیں اس کے بغیر آدمی کو فائدہ مکمل نہیں ہوتا خیر میں عرض یہ کر رہا تھا یہ الفاظ نبوت کی بلاوت دیکھے کس کے بلیغ لفظ ہے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا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 پورا خاندان کی سڑک پہ کھڑا ہو اس عورت کو ڈر نہیں ہے اللہ نے پیغمبر نے بات سمجھائی یہ کیڑوں کا گھر ہے کھلوت کا گھر ہے قبر ظلم ہے بخشت کا گھر ہے لیکن جس طرح وہ عورت کئی خطرات سے ڈر رہی تھی کلم نکاح کے ساتھ آ تو اسے ڈر نہیں ہے اس قبر میں کئی خطرے ہیں کلمہ امام کے ساتھ آج آج تجھے بھی ڈر لے آپ کلام نبوت سمجھ آیا کتنا بلی لفظ اگر اس کی شرح نہ کرے تو بندے کو تعجب ہوتا ہے دلہن کی طرح سو جا آپ سب ہس پڑے تھے نا آپ سب ہس پڑے تھے کلام رسول کلام اور بلاغت سے خالی آپ تو کتنی بڑی بات سمجھ ایسے ہے یہ نہیں عورت خوف ہے نا تبھی حیا الگ ہے اور ڈر کتنا ہے لیکن کلمہ میں نکاح کے ساتھ آج کو ڈر ہے تو پرواز باپ ہے والدہ ہے خاندان ہے قبیلہ ہے سب کھڑے سب کے سامنے شور کی گاڑی میں بیٹھتی ہے اور چلی کوئی ڈر نہیں ہے کیوں اب کلمہ نکاح کے ساتھ آ گئی کا ڈر بہت ہے لیکن کلمہ ایمان کے ساتھ آ پھر کوئی ڈر نہیں اور یہ میں نے کہاں سے ثابت کیا ہے یہ کشبیر کہاں سے نکالی ہے ایک تو صاف نظر آتا ہے نا کہ دلہن کی طرف ہو جا آگے اللہ کے نبی خود فرماتے ہیں کہ جب یہ آدمی قبر میں ہو فرش کا کہتا ہے نم توس کو فرمایا فضال اللہ اللَّهُ رب العزت نے جو قرآن میں فرمایا کلمہ ایمان کے ساتھ اللہ آخرت میں ثابت قدم رکھتے ہیں اس مراد یہ جگہ ہے کلمہ ایمان کے ساتھ اور درم کلمہ نکاح کے ساتھ ثابت قدم ہوتی ہے اور مومن میتھ کلم ایمان کے ساتھ ثابت قدم ہوتا ہے کو سمجھا رہا تھا یہ موت کے بعد کی زندگی سمجھ تب آتی ہے جب آدمی کو نیند نین سمجھ آئے نیند سمجھ نہ تو موت کے بعد کی زندگی سمجھ نہیں آتی نیند میں قرآن کریم میں ہے قرآن کریم میں نیند کے بارے میں اللہ نے توفل الف سے ہی نموتہا غلطی لمت متفی منا دیکھو یہاں بھی موت تو نیند کے لیے ایک جیسا لفظ ہے اللہ نے توفل الف سے ہی نموتہ غلطی لمتمت ہی منامہ آز پر موت آ جائے اللہ تب بھی روح قبض کرتے ہیں اور نیند آ جائے تو تب بھی قبض کرتے ہیں اور اگر کسی کو زندہ رکھنا ہو تو پھر وہ دنیا میں آتی آدمی واپس آ جاتا ہے اور زندہ نہ رکھنا ہو تو ایک طرح روح نیند اٹھاتے کہ آدمی جیسے دنیا میں گھومتا کیونکہ میں نے اس طرح کہا نا اس کو ہر بندہ نہیں سمجھتا کہ میں نے کیوں کہا اب دونوں کو یہاں بھی نیند اور موت کا کٹا ذکر کیا کہ موت کس وقت بھی رو قبض کرتے ہیں اور نیند کے وقت بھی رو قبض کرتے ہیں اب آپ دیکھیں پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ موت موتنی ہے تو پھر نیند سمجھے اور نیند میں ایسے ہوتا ہے جب قرآن کہتا ہے کہ بوقتے نیند رو قبض ہوتی ہے تو مجھے بتائیں آدمی زندہ رہتا ہے یا نہیں بکتے نیند رو قبض ہوتی ہے تو زندہ رہتا ہے کہ نہیں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 یہ جو دنیا میں آدمی سویا ہوا ہے اور ہے زندہ اور کوئی بندہ یہ کہ زندہ نہیں ہے کوئی بندہ کہ زندہ نہیں ہے آپ کہیں گے اندھا ہے یہ دیکھ اس کا پیڑ نظر نہیں آ رہا اوپر نیچے ہو رہا ہے یہ کہیں گے نا تو اندھا ہے تجھے نظر نہیں آ رہا پیڑ اوپر نیچے ہو رہا ہے میرے ہاتھ پر خالد گرا چھل ہے کہ دیکھ ہاتھ تو محسوس نہیں ہو رہا چل رہی ہے ہاتھ دیکھ دل کی دھڑکن ہو رہی ہے تجھے خالد ہے تجھے محسوس نہیں ہو رہا تو اندھا ہے تو نظر نہیں آ رہا اپنا کان لگا ہے ناک کے ساتھ آواز آ رہی ہے نا سا کی تو سلمان سے بتانا تو یہ کہتا ہے تو بھئی تجھے نظر نہیں آ رہا ہے بہمان ہے تجھے نظر نہیں آ رہا کیا کہتے ہیں تو اندھا ہے تجھے نظر نہیں آ رہا کیا مطلب یہ جو دنیا کی حیات روح کے تعلق سے ہے یہ تعلق نظر آ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بو موت زندگی ہے لیکن یہ زندگی نظر آ رہی ہے اگر اس زندگی کو نہ مانے تو بےمان نہیں کہیں گے اندھا کہیں گے بہرا کہیں گے اور قبر کے بعد جو وقتِ موت زندگی ہے روح کے تعلق سے وہ نظر نہیں آتی وہ نظر اس کا تعلق نبی کے فرمان سے اس کا تعلق آنکھ سے ہے اس لیے اگر کوئی وہ نہ مانے اسے یہ نہیں کہتا تو اندھا ہے اسے کہتے تو بےمان ہے حضور کی بات نہیں مانتا تو اسے کیا کہتے بھائی مان ہے تو حضور کی بات نہیں مانتا میری گزارش سمجھ آ رہی ہے نا یہ مضمون تھوڑا سا مشکل ہے میں سے آسان مثال دیتا شہید کو زندہ مانتے ہیں کہ نہیں اب دیکھا آپ نے سب بیشا کہہ دیا تو آپ کسی میں آپ شہید کو زندہ مانتے ہیں نا م. تو م. یہ بتائیں جب شہید کو آپ زندہ مانتے ہیں کبھی آپ نے کوئی شہید دیکھا جو دوڑتا ہو بتائیے بتاؤ کوئی دیکھتا ہے شہید چلتا ہو کھاتا ہو پیتا ہو دیکھتا ہو سانس لیتا ہو آپ زندہ کیوں کہتے آپ دیکھو آنکھ کی وجہ سے نہیں کہہ رہے حضور کے فرمانے کی وجہ سے کہہ رہے اللہ کے قرآن کی وجہ سے کہہ رہے اب اگر کوئی بندہ کہے کہ شہید زندہ ہے اتنا شہید زندہ نہیں ہے کیوں مجھے نظر نہیں آ آپ یہ کہتے ہیں تو اندھا ہے تجھے نظر نہیں آ رہا کہتے تجھے نظر نہیں آ رہا زندہ ہے اندھا ہے یہ نہیں کہتے آپ کیا کہتے ہیں تو بھئی مانے کیوں تو مانتا نہیں ہے اور اس مسئلے کو قرآن نے کیسے سمجھایا ہے قرآن کہا ولا کلّا تشورون یہ نہیں فرمایا ولا کلّہ تالمون قرآن کہا ولا کلّا تشورون ولا کلّہ تالمون نہیں فرمایا ولا کلّہ تالمون اور ولا کلّہ کی میں کیا فرق ہے سور بکرا دوسرے رکو میں ہے اللہ رب بول فرماتے ہیں کہ جب منافقین سے کہا جائے ان مسلح کہتے ہیں ہم اصلاح کرتے ہیں جب جائے فساد نہ بچاؤ کہتے ہیں فسادینی مسلحین ہیں اللہ فرماتے ہیں اللہ انمف هُمُ ولا کلّہ یشورون یہ فسادی ہے مگر شعور نہیں ہے اور جب کہا جائے وائز ناخ جنہیں کہا جائے صحابہ کی طرح ایمان لاؤ کہتے ہم بے وقو کی طرح ایمان لیں اللہ فرمت اللہ ان محمد صبح قلعہ لمون ان کے پاس علم نہیں ہے فساد کی باری گئی تو کے پاس شعور نہیں ہے اور جب ایمان کی باری تو کے پاس علم نہیں ہے یہ شعور علم میں کیا فرق ہے جو چیز حواص سے ماسوس ہو اس کا نام ہے شعور اور جو چیز وحی سے معلوم ہو اسے کہتے ہیں علم مولویوں کی زبان میں ادراک الحواس کا نام شعور ہے ادراک بل کا نام علم ہے تو جو چیز شعور سے ہو ماسوس ہواس سے ماسوس ہو اسے کہتے ہیں شعور اور جو وحی سے معصوص ہو اسے کہتے ہیں علم اللہ فرم ولا قلع تا شعور یہ نہیں فرمایا ولا کلّہ کا لمون فرمائے شہید زندہ ہے لیکن تمہیں آنکھ سے پتا نہیں چلنا شعور سے پتا نہیں چلنا اگر اس پر وحی نہ ہوتی تو اللہ قلعہ کا فرمانا تھا پتا چلا اس کی زندگی ہے جو آنکھ سے سمجھنی یعنی نبی کے فرمانے سے ماننی میں تو اصل وقت تھوڑا ہے اور یہ مضمون لمبا ہے سمجھانے کے لیے وقت تھوڑا ہے مضمون لمبا ہے میں نے چونکہ آگے پہنچنا ہے تھوڑا وقت ہے میں صرف سمجھا رہا تھا اگر موت کے بعد کی زندگی سمجھنی ہو تو کس کو سمجھیں نیند کو نیند نہ سمجھیں تو موت کے بعد کی زندگی سمجھ نہیں آتی یہ بات سمجھوں سے سمجھنا میں ایسی مثال دیتا ہوں کوئی انسان مسجد میں دس بندے متقب ہیں ان میں سے ایک موتقب اکٹھے سوئے ہیں اور ان میں سے نو جاگے ہیں اور ایک ذرا در... اس کی ڈیٹ کھلی ہے صبح نو جلدی جاگے ہیں اور ایک کی ذرا لیٹاں کھلی ہے یہ نو جاگے ہیں ساتھ کوئی تلاوت کر رہا ہے کوئی ذکر کر رہا ہے وہ صحت وہ صحیح اٹھتا ہے اور اٹھ کر چلا جاتا ہے غسل خانے کی طرف کہار میں نے غسل کرنا ہے میرے تھا جد رہ گئے کہتے کیوں کہ بس وہ بتاتے بھی شرماتے ہے کہ میں نے کیوں غسل کرنا ہے نیا نیا بندہ ہے میں میںتگاف بیا ہے اس کو شرم آگے بتاتے نا کیوں غسل کرنا ہے اب اس کو شرم کیوں آ رہی ہے اس لیے حالت خواب میں کچھ دیکھا ہے ایسے ہی ہے نا اس نے کچھ دیکھا ہے تبھی غسل ہوا اب ایمان کے ساتھ بتاؤ یہ جو سویا ہوا بندہ متقف تھا اور اس لیے غسل کر رہا ہے تو غسل واجب ہونے سے پہلے اس کے ساتھ کچھ حالت خواب میں ہوا ہے نا اور اگر وہ کہہ دے کے میں نے خواب دیکھی ہے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 کیوں okay, جوڑو بولتا ہے مچھوں بیٹ کے جوڑو بولتا ہے تو کہتے ہیں نہیں یار ڈس ہے دیکھو میرے پسینے نکل گیا میں بہت پریشان ہوں اس کو سچ میں ڈس ہے یا نہیں نہیں خواب میں خاص میں تو ڈس ہے نا پریشانی اس کو ہو رہی ہے اس کے پسینے چھوٹے ہوئے ہیں آپ بتائیں آپ نہیں مان لیکن اس کے ساتھ کچھ ہے نا خام میں کتنا پریشان ہے اب یہ نیند کی کیفیت ہے یہ جسم کو نہیں ڈسا جا رہا روح کو دسا جا رہا ہے تکلیف کون محسوس کر رہے ہیں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 ابو سے کہتا ہے گھر والوں سے کہتا ہے مجھے صبح پانچ بجے دینا وہ اٹھاتے ہیں پانچ بجی پانچ بجی مجھے آپ بتائیں اس اٹھنے والے نے الارم کی آواز سنی ہے اور پھر اٹھا ہے یا اٹھا ہے پھر الارم سنیں جی آواز اچھا آواز سنی ہے پھر اٹھے پہلے اٹھا پھر سنیے آپ بتاؤ آپ کہتے ہیں مولو میں اختلاف اختلاف تو عوام کرتی ہے یہ عوام میں اختلاف ہو رہا ہے نا دیکھے اس سنا ہے تو تبھی آنکھ کھلی ہے نا نہ سنتا تو آنکھ کیسے کھلتی آدمی سویا ہوتا کہتے ہیں شور نہ کرو اٹھ جائے گا تو شور نہ کرو اٹھ جائے گا تو مطلب ہی کیا ہے سنے گا تبھی اٹھے گا نا اب مجھے آپ بتائیں یہ جو اس نے سنا اور پھر اٹھا اس سے کیا پتہ چلا کہ سونے والا سنتا ہے یا نہیں تو جو یہ کہ سونے والا نہیں سنتا وہ جھوٹ بولتا ہے کہ نہیں اس سونے والے نے سنا ہے تو پھر اٹھا ہے نا یا اٹھا ہے تو پھر سنا ہے تو اور موت آپس میں بہن ہے تو پھر آپ کیسے کہتے ہیں کہ میت نہیں سنتی آپ کیسے کہتے ہیں کہ نہیں سنتی آپ یہ کہہ سکتے سنتی ہے ہمیں پتہ نہیں چلتا یہ سنا اٹھ گیا ہم نے دیکھ لیا پتا چل گیا وہ سنتا ہے ہمیں پتہ کیوں نہیں چلتا اس پر بھی بات سمجھیں سمجھے سنے تو ہمیں پتہ کیوں نہیں چلتا اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ پرانے کریم میں ہے قرآن کریم نے بڑی عجیب تعبیر استعمال فرمائی ہے قرآن کریم کے پر غور کریں آپ بازار میں جائیں اور آپ کے ساتھ آپ کی اہلیہ ہو بیوی اور اس نے پردہ کیا ہو تو پردے کا معنی کیا ہے اس نے کپڑا چہرے پر لٹکایا ہوتا ہے یا پیچھے پشت اور پیٹھ پہ پردا کسے کہتے ہیں جو آگے لٹکایا ہو یا پیچھے آگے پڑوسی بات سمجھنا گھر والے آپ کے ساتھ ہیں انہیں پردہ کیا ہوا اس کا معنی ہے کہ انہیں آگے کپڑا لٹکایا ہوا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 برزفی زندگی کی اس کی ہماری ہے تو پردہ دار وہ ہے ہم تو نہیں ہے نا اب ایک ماننا یہ ہے کہ میت پردے میں ہے ہم پردے میں نہیں ہے برزف میں وہ ہے ہم نہیں ہے اب بات سمجھے جو پردے میں ہو وہ باہر کے حالات دیکھ لے یہ پردے کے خلاف نہیں ہے اور باہر والا اندر کے حالات دیکھ لے تو لوگ کہتے ہیں یہ کون سا پردہ ہے جو اندر سے نظر آ رہے ہیں یہ پردے کے خلاف ہے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 والے یاد کر لو نا کہاں لکھا ہے مسندی احمد میں اور امام احمد حنفی سے نا وہ امام احمد کا تو مذہب چلا تو لوگ کیسے کہتا ہے جی ہملی کہتے ہیں کہ میت نہیں سنتی امام ہے وہ حجی پیش کر رہے اور آپ کہتے ہیں ان کا مذہب یہ ہے یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں تو میں اس گزارش کر رہا تھا ہمارا سلام میت سن لے تو یہ پردے کے خلاف برضہ کے خلاف میں یہ جو دے ہم سن لیں یہ برضر اسی پر دے اس لیے ہم اللہ کے نبی کی قبر پہ جا کے سلاد پڑھتے ہیں حضور سن لیتے ہیں یہ برزر کے خلاف نہیں ہے حضور جواب دے ہم سنیں یہ چونکہ برضر کے خلاف ہے اس لیے ان کا جواب ہم نہیں سنتے حضرت احمد رفائی ملا جامی کسی ایک نے سنا ہے تو وہ خرق کے عادت ہے جسے کرامت کہتے ہیں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 دنیا میں ہم وہ کریں جو اللہ چاہتا ہے اور جنت میں انشاءاللہ وہ ہوگا جو ہم چاہیں گے قاسم نوتوی رحمت اللہ علیہ حضرت سے کسی نے پوچھا جنت کیا ہے جنت کی تاریخ کیا ہے ہمارے مشاعر علماء جو بند کے علوم دیکھیں جنت کسے کہتے ہیں کوئی ہم سے پوچھے جنت کسے کہتے ہیں ہم گھنٹے کی تقریر کریں جنت میں یہ نہریں ہیں جنت میں ہو ہیں جنت میں باغات ہیں جنت میں دودھ شاید پیچھے پانی کی نہریں ہیں اور جنت میں اللہ کا دیدار ہے جن... یہ ہم کہیں گے نروتو فرماتے ہیں جنت چھوٹی خدائی کا نام ہے جنت چھوٹی خدائی کا نام ہے کھدائی کیا ہے کھدائی سمجھ, سمجھ, سمجھ آئے تو چھوٹی خدائی سمجھ آئے نا جب خدائی سمجھ آئے تو چھوٹی خدائی کیسے سمجھ آئے حضرت کے جملے کی میں تو شرح کرتا ہوں نا بڑوں کی باتیں سمجھاتا ہوں یہ باتیں سمجھیں خدائی کیا ہے اِنَّمَا اِذَا شَيْئًا اَن يَقُولَ لَهُ یہ خدائی ہے اور چھوٹی خدائی کیا ہے کم فی ہا ماں تدا جو تم بولو گے وہ ملے گا جو تم چاہو گے وہ ملے گا بس تمہارے ارادوں کا نام وجود ہے یہ ہے خدائی وہ چھوٹی گیوں ہے اس لیے کہ ہماری خواہش اللہ کی منشا کے تابع ہے اللہ کی خواہش کسی کی منشا کے تابع نہیں ہے تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ جنت میں وہ ملے جو ہم چاہیں تو دنیا میں وہ لیں جو خدا چاہے بس آج ہم یہ فیصلہ کریں اللہ ہم نے گزشتہ زندگی میں اگر ناجائز خواہش کو پورا کیا ہے اپنے کرم سے معاف فرما دے اور اگر جائز خواہش کے لیے ناجائز طریقہ استعمال کیا ہے اللہ اپنے کرم سے معاف فرما دے اور ہم طے کرتے ہیں اللہ تجھیے ہم ناراض نہیں کریں گے ان شاء اللہ <تصفح> تجھے ہم ناراض نہیں کریں گے اللہ کی کس پوری کائنات ناراض ہو جائے جی پروانی ہے بس دعا کرو ہم سے اللہ ناراض نہ ہو اللہ کا حبیب ہم سے ناراض نہ ہو کوئی بڑا چھوٹا سا ناراض ہو جائے جی. کتنی الجھن ہوتی ہے خاندان کے دو بندے ناراض ہو کتنی الجھن ہوتی ہے اور اللہ ناراض ہو جائے جی تو بندے کو الجھن بہت سخت ہونی چاہیے ہم اس کا فیصلہ کریں اللہ کو ناراض نہیں کرنا مومن کی کے لائق نہیں ہے کہ اللہ کو ناراض کرے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 اور قبر آرام کی جگہ ہے یہ کام کی جگہ نہیں ہے اور جنت وہ عیش کی جگہ ہے ایک ہوتی آرام آدمی سکون کر رہے ہیں اور ایک روٹی ایش قبر میں تو آدمی نے سو جانا ہے آرام کرنا ہے اور ادھر سونا ہے جو سو میں نے کبھی سویا تھا اور اٹھ بھی اور جو جنت عیش کی جگہ ہے جنت میں واپسی نہیں ہے دنیا میں وہاں جانے کے بعد کو واپس نہیں آتا اگر ہم چاہتے ہیں قبر میں آرام کریں اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ جنت میں عش کی زندگی گزاریں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 علما اپنے علم کو لٹائیں خدا کے نام پہ سے کام لا جو خدا نے دیا اس کو عام کریں آرام چھوڑیں ہم نبی کے وارث ہیں ہم ہی آرام کے پیچھے لگ گئے کام کے لگے ہمارے ایک بزرگ ہیں تو مجھے میں ملنے کے لیے گیا تو میں نے ان سے گزارش کی میں نے غلط مجھے یہ بات فرمائے کہ مجھے ساتھی بھی مشورہ دیتے ہیں اور کئی بار تھک جاتے میرا بھی دل کرتا ہے کہ بیٹھ کر کام کرے بہت پھر لیا مجھے فرمانے لگے بیٹھ کے کام کرنے والے بہت ہیں پھر کام کرنے والا کوئی نہیں ہے جب تک چل سکتے ہو بیٹھنا نہیں ہے بس چلو چلو اور جب, جب چلنا بس ہو جائے تو پھر بیٹھ کے دین کا کام کرو اور جب دیکھیں تو لگتا ہے تب سیز بھی یہی ہے کہ اللہ اپنے نبیوں کو بہت چلاتا ہے نبی بہت مشقت برداشت کرتے ہیں علماء بھی اس کا استمام کریں اور میں نے آج زہر کے بعد با بیان میں بھی ارض کیا تھا میں آپ سے گزارش کرتا ہوں علماء اپنا خیال خود بھی فرمائیں اور ہماری عوام بھی علماء کا خیال فرمائے اور ہم اپنا خیال خود بھی کرے بلا وجہ مسائل کو دعوت نہ دے بلا وجہ مشکلات کو دعوت نہ دے بعض کام ہمارے نہیں ہوتے ہم وہ کام کرتے ہیں اس پر پھر پریشانیاں شروع ہو جاتی ہر آدمی کا ایک کام ہے مدارس کے ذمے پڑھنا پڑھانا ہے اپنے کام میں لگے رہے تبلیغ کے ذمے دعوت تبلیغ ہے اپنے کام میں لگے رہے خان کاؤں کے ذمے اللہ اللہ اپنے کام کریں اور جمعیت کے ذمے سیاست ہے وہ اپنا کام کرے جس کام کی ضرورت ہو وہاں اکٹھے ہو کر کام کریں اور خام خاص دوسرے کے کام کے اندر دخل نہ دیں فائدہ کچھ بھی نہیں ہوتا اور نقصان بہت زیادہ ہوتا ہے اور ہماری دائیں بائیں بڑھ کے مارنے سے ہمیں نقصان کیا ہوگا پوری امت کو نقصان ہوتا ہے ابھی جیسے حالات سخت ہیں تو حالات میں سب سے بہتر طریقہ اپنے کام میں لگے رہیں اللہ سے دعائیں مانگیں اور اپنے قائدین ہمارے مشاف جس بات پر متفق کا فیصلہ فرمائیں ہم اس میں کیوں چرانا کریں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 ان حالات میں دعا کرنا ضروری ہے جلدی پر پٹرول نہیں چھڑکنا چاہیے بلکہ اس آپ کو بجانے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے ہم دعا بھی کریں اللہ حالات کو سازدار فرما دیں آپ کے لمے ہے یہاں بینک کا میسج بھی چلا تھا یہ کیونکہ ہمارے حضرت مانا رفیظ مکی صاحب دامد برکات خانقاہ حضرت نے مجھے فون پر بھی فرمایا کہ جب آپ کراچی ہیں تو خانقاہ میں بڑا اہتمام کریں فکر بھی بیان بھی کریں تو میں نے کہا تو ہمارے یہاں تو اجتمے ہمارے مشاہر ہیں سب کی جگہ ہماری جگہ ہے سب کے گھر ہمارے اپنے گھر ہیں تو یہاں جب بھی دعوت یا میسج چلے آپ ذہن جی شین فرما لیا کریں بیان بھی ہوگا مل سے ذکر بھی ہوگی بات ساتھی بیت کرنے والے ہوتے ہیں وہ بیت بھی کریں گے میں گزشتہ مجلس میں آپ کی خدمت میں بڑی تفصیل سے بات کیا چکا ہوں کہ ہم نے سارے کام کرنے ہیں حقائق کی دلائل کے ساتھ جنگ بھی لڑنی ہے اور خانقاہ نظام کے ساتھ ساتھ لڑنی انشاءاللہ ان شاء اللہ ہمارے عموماً تحریک خوانقاہوں سے دور ہوتی ہے اور خانقاہی تحریکوں سے دور ہوتی ہے ہم چاہتے ہیں خانقاہوں اور تحریک اکٹھی ہو جائے آپ کو کیا خیال اکٹھا جلنا چاہیے کہ نہیں بس عقائد بھی بیان کریں اور ذکر بھی کریں ہم نے دیکھے آپ کے سامنے ہے سیدھا بیان کیا اللہ کرے آپ کو سمجھ آ گیا ہو میں نے بڑی اہم گفتگو کی ہے آپ کی خدمت میں جو سمجھنی بڑی مشکل ہے ابھی جیسے سال کے شروع کی بات ہے میں دبئی میں تھا ذورفقار نقش بندی صاحب رام الکا تم پتا چلا تو فجر کی نماز سے پہلے ہی مجھے کسی طرح کے کہ فرمائیں ان کو بلاؤ تو بھیا ہمیں ملنے کے لیے گیا پھر خود بیٹھ گئے اور خلفا بھی تھے ہمیں مجھے اپنے ساتھ بٹھا لیا اور فرمانے لگے ان کو مسئلہ حیات النبی سمجھاؤ ان کو مسئلہ حیات النبی سمجھاؤ نہ بھی سمجھاؤ دیکھو خانقاہ والے بھی کہتے آپ ان کو یہ مسئلہ سمجھاؤ تو ہماری خواہش ہوتی ہے کہ جب لکھا ہونا مولانا صاحب کے اصلاحی بیان ہوگا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عقیدے پر بات بھی ہوگی پہلے عقیدے کی صلاحی ہے پہلے امال کی ہے تو عقیدہ پہلے ہے امال بعد میں ہے اس لیے ہمارے بیان میں عقائد کی گفتگو ضرور ہوگی کس پر ہوگی وہ موقع کے مطابق ہے ایک لیک عقیدہ ہمارے ان اصلاحی بیانات میں چلتا ہے ہمارے اصلاحی جانات کا مطلب ہے کہ عقائد پر بات ہی نہ کرو اسلام قابل تعجب اصلاح ہے کہ آدمی عقیدے پر کوئی بات نہ کرے عقائد کی اصلاحی فرمائے عمال کی اسلامی فرمائے الحمد رب العالمی صلاح والسلام صلاح رسوله ہی آلی وساو اجمعین اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما سرداؤں سے درد فرما بیج حاجات کو پورا فرما مشکلات کو دور فرما نافیت کے ساتھی کی خدمت کے لیے قبول فرما اے اللہ, اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا اے اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما اسلام کی حفاظت فرما دین کی حفاظت فرما ہمارے مال جان اولاد عمام کی حفاظت فرما اجمائین و رحمت کے تیار حامر